اور ایک امت بن جائے جب ان میں کوئی فرقہ داستی نہ رہے قرآن شریف میں ہے کہ ہوا سمبا تو خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے صرف مسلمان سیا سنی انہ حجیز دیوبندی بریلوی سب ہمارے اپنے رکھے ہوئے نام جب تک ہم ان ناموں کو چھوڑ کر صرف مسلم نہیں کہلاتے ہم سچے اسلام کے پیر نہیں نہیں کہ یہ برادران عزیز میرا فیصلہ نہیں خدا کا فیصلہ ہے اس نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان صرف مسلم کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ سنی ہنسی اہل حدیث نہیں کہلاتا چاہتا اس لیے کہ ان میں فرقہ کوئی نہیں تھا وہ ایک امت کے افراد تھے اور وہ امت امت مسلمہ مسلمت میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ میں سے اکثر حضرات کس سے متفق ہو رہے ہیں کہ واقعی مسلمانوں میں فرقے نہیں ہونے چاہیے فرقہ بندی کی نامت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے لیکن جب آپ اور لوگوں سے یہ باتیں کریں گے آ, بالخصوص و آپ فرمائیے مولوی صاحبان سے تو وہ کہیں گے کہ ذرا سوچو تو صحیح کیا یہ کسی طرح ممکن بھی ہے کہ مسلمانوں کے فرقے مٹ جائیں یہ ناممکن ہے مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو چکے ہیں اب ان کا مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں یہ کسی کے مٹائے بھی مٹ نہیں سکتے آپ یہ باتیں سنیں گے تو آپ کے دل پر یہ اثر ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے کہ سرکابندی بری چیز ہے لیکن جب, جب ہم نے سرکہ بندی آ چکی ہے تو اس کا کیا علاج اب جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح ہوتے رہنا چاہیے سرکابندی کوئی آج کی چیز تھوڑی ہے یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے بس اتنا کرنا چاہیے کہ سرسٹے آپس میں لڑے جھگڑے نہیں اللہ اللہ خیر یہ باتیں برادران عزیز بظاہر بڑی اچھی نظر آتی ہیں لیکن ذرا سوچیے کہ اس سے اسلامی نقطہ نگاہ سے پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ارشاد خداوندی کے مطابق فرقہ بندی فرقوں میں بٹنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں رہتا حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا اس سے ظاہر ہے کہ اسلام اور فرقہ بندی دو متضاد کی ہے سمجھ لیا آپ نے اب اگر یہ مان لیا جائے کہ مسلمانوں میں جو فرقے پیدا ہو چکے ہیں یہ مٹ نہیں سکتے اس لیے انہیں اسی طرح رہنے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب صحیح اس اسلام دنیا میں دوبارہ آ ہی نہیں سکتا سوچا آپ نے کہ بات کیا ہوگی اگر پہلی امت میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی تھی تو یہ امید کی جا سکتی تھی کہ ایک اور نبی آ کر حالات کو سنوار دے گا لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے ہم کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا لہذا صحیح اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہی یعنی اگر آپ یہ مان لیں کہ پھر کے اب مٹ نہیں سکتے تو اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اب صرف ہی اسلام کے دوبارہ واپس آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی یہ تو بڑی مایوس کن بات ہے اور خدا بن کا ارشاد ہے کہ مایوسی کفر ہے اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام اپنی حقیقی شکل میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکے اس لیے برادران عزیز ہمیں یہ بات ختم نہیں کہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے فرقے مٹ نہیں سکتے اور ان میں دوبارہ وحدت پیدا ہو نہیں سکتی فرقے مٹ سکتے ہیں اور حقیقی اسلام دنیا میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم چاہیں کہ ایسا ہو جائے یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلافات مٹ کس طریقے سے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں قرآن شریف نے پوری پوری رہنمائی دی ہے اس نے سب سے پہلے کہا ہے کہ وہ مختلف تم فی ہے من خیم ہو تمہارا جس بات میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ تم خدا سے لے لیا یہ سورہ شورہ کی دسویں آیت ہے خدا سے فیصلہ لینے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب یعنی قرآن شریف سے فیصلہ لے گا قرآن شریف نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اختلافات کو مٹاد پورائے نحل میں ہے و ما انزل نہ علکل کتاب اللہ طبی الزوفی ہے ہم نے اس کتاب کو تجھ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان تمام باتوں کو واضح کر دو جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں خود قرآن شریف کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ افلا یا مِنْ قرآن غَيْرِ اللَّهِ غیر اللہ اختلاف كَثِيرًا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے یعنی قرآن شریف کے من جان اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں یہ سورہ نساء کی بیاسیوی آئٹ ہے ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں کوئی اختلافی بات نہیں اور یہ تمام اختلافات متا سکتا ہے اس لیے ذرا عزیز اختلافات میں کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اختلافی معاملہ کے متعلق پرانے شریف سے فیصلہ لیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر میں جانتا ہوں عزیزان من کہ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر ایک فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن شریف کے مطابق عمل کرتے ہیں پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی بات قرآن شریف کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے بس اب آپ اصل نقطہ پر پہنچ جائیں اس تمام مشکل کا حل اسی میں ہے یہ کون بتائے کہ کون سی بات پرانے شریف کے مطابق ہے اور کون سی کچھ کے خلاف اگر اس سوال کا تسلی بخش جواب مل جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ ذرا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک پر نگاہ لانی آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتے تھے کہ فلاں بات پرانے شریف کے مطابق ہے یا نہیں پر نہ ہی اس زمانے میں مولوی صاحبان ہوتے تھے جن سے لوگ پوچھ لیں کہ کون سی بات پرانے شریف کے مطابق ہے اس زمانے میں سسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے تھے کہ کون سی بات پرانے گریف کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف حضور فیصلہ صادر فرما دیتے تھے اور سب مسلمان اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے تھے اس طرح نہ ان میں کوئی اختلاف ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی عرقہ پیدا ہوتا تھا سب مسلمان ایک طریقے پر چلتے تھے آپ کہیں گے کہ حضور تو خدا کے رسول تھے ان کی زندگی میں تو ایسا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد کیا صورت پیدا ہوگی کس سے پوچھا جائے گا کہ کون سی بات قرآن کریم کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی تھی, تھی عرب کا سارا ملک اس مملکت کے اندر تھا حضور کی وفات کے بعد حضور کے جادسین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مملکت کے خلیفہ مقرر ہوئے خلیفہ کے معنی ہیں جادثین جو کچھ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی کچھ حضور کے بعد حضور کے خلیفہ کرتے تھے یعنی اس وقت لوگ اپنے اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر لیتے تھے کہ قلع بات قرآن شریف کے مطابق ہے یا نہیں جو معاملہ بھی سامنے آتا خلیفت المسلمین اس کے متعلق فیصلہ کر دیتے کہ قرآن شریف کے مطابق کیا کرنا چاہیے اس فیصلہ کو اس مملکت کے قانون کی حیثیت سے ناصف کیا جاتا اور اس کی پابندی ہر ایک پر لازم ہوتی اس طرح امت میں وحدت کا وہی سلسلہ قائم رہا جو خود نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا تھا اس طریقے حکومت کو خلافت علا من حاج نبوت کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حکومت جب تک یہ سلسلہ قائم رہا امت میں وحدت رہی کچھ چرسوں کے بعد ہماری بدقسمتی سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی امت میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے یہ اختلافات اب تک جاری ہیں اسی کا نام سرسا بندی ہے برادران عزیز امید ہے اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ امت میں فرقے کس طرح سے پیدا ہوئے اور اب فرقے کس طرح مٹ سکتے ہیں فرقے پیدا ہوئے اس حکومت کے نہ رہنے سے جسے خلافت علا نہ نبوت کہا جاتا ہے اب اگر اسی قسم کی حکومت پھر سے قائم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ امت میں پھر سے وقت پیدا ہو جائے گی آپ کہیں گے کہ اس قسم کی حکومت کس طرح سے قائم ہو سکتی یہ بات کچھ مشکل نہیں اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت اس بات کا اعلان کر دے کہ ہمارا ہر قانون قرآن شریف کے مطابق ہوگا اور ہم کوئی فیصلہ قرآن شریف کے خلاف نہیں کریں گے تو اس طرح اس قسم کی حکومت کی بنیاد رکھ دی جائے گی جسے خلافت علا حاج نظوت کہا جاتا ہے حکومت آہستہ آہستہ ملک کے قوانین کو قرآن شریف کے مطابق بناتی جائے گی اور چونکہ ان قوانین کا ماننا تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا یعنی ہر فرقے کے مسلمانوں کا اس لیے ان کے ذریعے ان فرقوں کے اختلافات بھی آہستہ آہستہ بھی جائیں گے میری آرزو برادران عزیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی حکومت قائم ہو جائے اسی کے لیے میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں اور یہی میری دعوت ہے پھر اس قسم کی حکومت کا کام اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے اختلافات نکا کر ان میں وحدت پیدا ہے اس کا بنیادی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ ملک میں کوئی شخص نہ بھوکا رہے نہ ننگا نہ بغیر کپڑے کے رہے نہ مکان کے نہ کوئی مریض علاج کے بغیر رہے اور نہ کوئی بچہ تعلیم کے بغیر ان تمام باتوں کا انتظام حکومت کے ذمے ہو یہ حکومت کی ذمہ داری ہو آپ نے سمجھا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہو کہ ملک میں کوئی شخص اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے جو حکومت ان باتوں کا ذمہ لیتی ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت چاہیے اسلامی حکومت کے متعلق حضور نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس قدر واضح ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوکا سو جائے اور اس پر اسی حالت میں رات گزر جائے وہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو محفوظ رکھنے کی ضمانت کو ختم کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر ددلا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مار جائے تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بھی بات پورت ہوگی میری کوشش برادران ازیب یہی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی حکومت قائم ہو جس میں کوئی قانون قرآن شریف کے خلاف نہ بنے جس میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے جس میں ہر ایک کو پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان میسر ہو جس میں قوم کے تمام بچوں کی تعلیم مفت ہو جس میں ہر بیمار کا علاج مفت ہو جس میں انصاف بلا قیمت ملے اور ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو جس میں غریب کی بھی ایسی ہی عزت ہو جیسی کس وقت امیروں کی عزت ہوتی ہے جس میں رشوت چور بازاری دھاندلی بے انصافی ختم ہو جائے جس میں بے حیائی خوش کاری قانون بند ہو جائے جس میں ہر ایک کی عزت آبرو جان مال سب کچھ محفوظ رہے جس میں شریف عورتوں پر کوئی آوازیں نہ تھکی کسی عورت کو باہر نکلتے ہوئے کسی قسم کا ڈار اور خوف نہ ہو ہر ایک چین سے دن گزارے اور اطمینان کی نیند سوئے درجے کے ہر ایک کو وہ حقوق ملیں جو اللہ تعالی تمام انسانوں کو دینا چاہتا ہے یہ اسی،, اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک میں پرانے شریف کے مطابق حکومت قائم ہو اس سے ہم پھر سے سچے مسلمان بن سکتے ہیں اس لیے کہ خدا تعلی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ علم یخم بما انضلن نہ ہو کا الاح جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے تو انہیں کو کافر کہا جاتا ہے اس آیت کا حوالہ ہے سورائے معاہدہ آیت سواری آپ اپنے گھر جا کر پرانے پر شریف نکال کر اس آیت, آیت کو ضرور دیکھ لیجیے گا یہی حاصل بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں اس مقام پر برادران عزیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان میں تو کوئی چیز بھی قابل اعتراض نہیں پھر میری اس قدر مخالفت کیوں ہو رہی ہے یہ سوال آپ کے دل میں ضرور پیدا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ذرا غور سے کام لیں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا ایک خالص قرآنی حکومت میں فرقے باقی نہیں رہتے اور جب فرقے نہیں رہتے تو مذہبی پیشوائیت بھی ختم ہو جاتی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں اور خلافتِ راشدہ میں نہ فرقے تھے نہ مذہبی پیشوائیت میں پاکستان میں اسی قسم کی قرآنی حکومت قائم کرنے کی تبلیغ کرتا ہوں یہ حضرات میری مخالفت تو اس لیے کرتے ہیں کہ میں اس قسم کی اسلامی حکومت کی دعوت کیوں دیتا ہوں جس میں مذہبی پیشوائیت بات نہیں رہتی لیکن یہ ایسا برملا کہنے کی جرت نہیں کرتے اور طرح طرح کی غلط باتیں میری طرف منسوخ کر کے عوام کے جذبات کو برکاتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ منکن حدیث ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے میں حدیث کا منکن نہیں میں ہر اس حدیث کو جو نہ قرآن کلیم کے خلاف جائے اور نہ ہی اس سے حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تان اقدس یا صحابہ اعتبار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف تان پڑتا ہو صحیح سمجھتا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ یہ تین نمازیں اور نو دن کے روزے کہتا ہے یہ بھی غلط ہے میں کبھی ایسا نہیں کہتا بلکہ میں تو بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ امت کے مختلف شرکے جس جس طریق سے نماز روزہ وغیرہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے یا کوئی نیا طریقہ وضع کرنے کا حق کسی فرد کو نہیں ان حضرات کو ان تمام باتوں کا علم ہے لیکن یہ اس کے باوجود میرے خلاف جھوٹا پروپ ایجنڈا یہ چلے جاتے ہیں میں اس کا علاج کیا کر سکتا ہوں بہرحال یہ ہے برادران عزیز میری دعوت پھر سن لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان میں اور پھر دوسرے اسلامی ملکوں میں ایسی حکومت قائم ہو جائے جس میں کوئی قانون قرآن شریف کے خلاف نہ ہو جس میں امت میں وحدت پیدا ہو جائے جس میں کوئی فرقہ باقی نہ رہے جس میں کوئی شخص اپنی بنیادی ضروریات زندگی روٹی کپڑا مکان علاج تعلیم وغیرہ سے معروم نہ رہے جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو جس میں کوئی کسی کو دبا اور ستا نہ سکے جس میں ہر شخص کی عزت ہو جس میں ہر شخص کی جان مال و قسمت محفوظ ہو جس میں ہر شخص کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا کیے ہیں اگر یہاں ایسی حکومت قائم ہو جائے تو ہم دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے دنیا کی قوموں میں ہمارا مقام بلند ہو جائے گا ہمیں اقوام عالم کی امامت حاصل ہو جائے گی یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے یہ کچھ اس دنیا میں ملے گا اور آفرت میں بھی ہم خدا کے حضور سرخرو جائیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تو قب المنا کننا کان تقلیم علیم آخر میں میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان گزارشات کو توجہ سے سنا اگر آپ اس بات میں کچھ اور معلوم کرنا چاہیں تو خط لکھ کر یا خود تشریف لے کر لا مجھ سے معلوم کر لیں میرا پتا ہے پرویز پچیس بی گلبرگ لاہور پھر سن لیجیے ٹوینٹی فائیو بی گلبرگ لاہور ع سمراج رانی جی اور آ گیا وہی سوال آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ تین نمازوں کے قائل ہیں اس سے آپ نیا فرقہ نہیں بنا رہے ہیں؟ یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ جو تین نمازوں کے قائل ہیں وہ واقعی ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جو اس نیا فرقہ بنانے والوں کی شروع سے مخالفت کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ امت جس جس طریقے سے جس کس انداز سے جتنے وقتوں کی نماز پڑھ رہی ہے روزے جتنے رکھ رہی ہے ان کو اللہ حال ہی رہنے دینا چاہیے کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ ان میں کسی قسم کا ربد و بدل کرے یا ان کی جزا کوئی نئی چیز پیدا کرے جو ایسا کرتا ہے وہ امت میں فرقہ بناتا ہے اور فرقہ بنانا امت میں شرک ہے قرآن کی روح سے مجھ سے وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں اور یہ بھی بگڑے ہوئے ہیں بعد یعنی قسمت یہ جس طرح پھر نے تو اپنے حسین انداز میں کہا تھا کہ مٹا کر ہمیں آپ پچھتاے گا کمی کوئی محسوس فرمائیے گا اور جب سکھ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس وقت ایک کمی محسوس ہم نے کی تھی اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس قسم کے سوال کرنے والے نہ رہے تو ہم کتنی کمی محسوس کریں گے اللہ انہیں خوش رکھے اس طرح پونڈ کا بھی ایک مقام ہے نہ انہوں کا بھی ایک مقام اندر ہے سوال یہ ہے آج کل لوگ مرنے کے بعد اپنی آنکھ دوسرے کو دے دیتے ہیں اور اس سے وہ آنکھ دوسرے کے چہرے پہ لگا دی جاتی ہے کہ میں ہر شخص اپنے بدن کے ساتھ اٹھے گا تو یہ آنکھ جو دوسرے کو دی گئی ہے کس کے پاس رہے گی گل صاف کر لانی چاہیے اتحاد مشکل پیدا ہو جائے گی یہ میں منگی نہ دی ہوئے گا ناشی کسی کی بکری چڑھا کے کھا گیا لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کھا گیا انہوں نے آ کے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے اس کی بکری دے دو اس نے کہا یہ غلط ہے میں نے کہا ہی نہیں اس نے کہا یہاں تو معاملہ یوں صاف ہو جائے گا تم مکر رہے ہو ٹھیک ہے مکر سکتے ہو قیامت میں جب وہاں جا کے تم سے پوچھا گیا تو پھر کیا کرو گے کہنا کہنا وہاں بھی مکر جاؤں گا اس نے کہا کہ مکر کیسے جاؤ گے وہاں وہ بکری بھی بات کھڑی ہوگی وہ شہادت دے گی کہنے لگا تو پھر تو موج ہو گئی بکری کام کرے کہ اس کے حوالے سے یہ لے یہ اگر آنکھولا کا معاملہ آ نا تو بڑا جان بات ہے اگر یہ اتنا ہی جھگڑنے والا ہوگا تو سیدھی سی بات ہے وہ کہہ گا کہ یہ وہ میرا اپنی آنکھ میرے بھائی مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے ان قیاسات کے مطابق نہیں ہے وہاں غالباً آپ کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں تو ان آنکھوں کی ضرورت پڑے گی جو ماتھے کی بجائے دل سے دیکھا کرتی ہیں اور وہ آخ جس کے پاس نہیں ہوگی کوئی دوسرا اسے دے نہیں سکے سوال ہے آپ نے اور چیزوں کے متعلق مطلب اتنا کچھ لکھا ہے لیکن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مطلب کچھ نہیں لکھا کیا آپ کے نزدیک سیرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہا انہوں نے اور یہ اتفاق کتاب دیکھیے کہ میری ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ زخیم بڑی سب سے زیادہ وزنی سیرت و نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب ہے جسے مراج انسانیت میں نے لکھا ہوا ہے اب جس کو وہ اتنی زخیم کتاب بھی نہ نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ تم نے سیرت کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے اب میں کس طرح سے اس کو قائل کر دوں سوتے کو تو جگا سکتا ہے کوئی جاگتے کو کون جگائے میرے بھائی میرا انسانیت اس کتاب کا نام ہے اور اسے اٹھا کے دیکھیے بڑی تختی کے قریب ساڑھے آٹھ سو پونے نو سو سفے پر پھیلی ہوئی وہ کتاب ہے اور میرا انسانیت نام بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے جسے آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خود نہ معلوم ہو تو میرے بھائی کسی سے پوچھ ہی لینا چاہیے اس میں اتنا زیادہ کو نہیں جتنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق یہ بات یوں کہہ دی جائے خیر سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے حالانکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے خلاف ہے کیا آپ توبہ نہیں کرتے ضرور کرتا ہوں میں اس بھائی کا شکر گزار ہوں اس نے مجھے واقعی میری ایک غلطی کی طرف توجہ دلائی میں نے یہ کہا کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے واقعی خلاف ہے حدیث میں یہ ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے مرد کے پاؤں کے نیچے نہیں اس لیے نہ کیسے کرنے سے لونے کا درجہ برابر ہے درجے کے جاننے والوں نے خود بتا دیا تھا کہ مرد اور عورت میں درجہ کس کا بڑا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے انہوں نے بتائی دی انہیں پتا تھا کہ یہ امت کیا کرنے والی ہے سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہنی چاہیے کیا اس حدیث کو س... کیا آپ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اگر اسے صحیح نہیں سمجھتے تو اس کی کیا دلیل ہے اور اسے صحیح سمجھنے میں نقصان کیا ہے خلافت قریش میں رہنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سے پاس منظر سے اس کا جواب دے دوں تو ساری باتوں کا جواب آ جائے گا انیس سو اٹھاون کا ذکر ہے میں اتنا عرض کر دوں کہ اس مجلس میں یا کسی اور جگہ جہاں میں ان استفارات کے جواب دوں یا کسی اور ضمن میں کسی کے متعلق بات کروں میں کبھی ذاتیات و شخصیات میں نہیں الجھا کرتا لیکن یہاں بات ایسی آ پڑے کہ وہاں ناگزیر ہو کسی ذات یا شخص کا ذکر کرنا تو اس موضوع کی خاطر وہ ذکر کرنا پڑتا ہے اس ضمن میں ہی میری یہ بات سنیے گا انیس سو اٹھاون کا ذکر ہے کہ جماعت اسلامی کے چند برگزیدہ ارکان اس جماعت سے الگ ہوئے اور انہوں نے اس کے بیال ایک بیان دیا جس میں کہا یہ امیر جماعت کے خلاف یہ الزام لگایا تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک یہ جماعت سازی کا مرحلہ تھا یہ بڑے بڑے بلند اصول پیش کرتے تھے لیکن جب جماعت بن گئی ہے اب جس وقت آگے اقتدار کے لیے بڑھنے کا موقع آیا ہے تو یہ ایک ایک کر کے ان اصول کی خلاف ورزی کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر انہوں نے جواب دیا تھا اس کا جواب نے یہ کہا تھا سنیے برادران عزیز کلیجا تھام کا کہا یہ تھا کہ میں نے اگر یہ کیا کہ تاریخ کے ابتدائی عیاد میں ایک اصول دیا اور اس کے بعد کی زندگی میں تاریخ کے دوسرے سٹیج میں آ کر اس کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف کیا تو میں نے کون سی یہ انوکھی بات کہی معاذ اللہ معاذ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا دلیل عزیزہ نے من میں نے جیسا عرض کیا ہے کلیجہ تھام کے سن لے گا دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری مکھی زندگی کے اندر مساوات انسانیہ کا پرچار کرتے رہے تبلیغ یہ کرتے رہے کہ کالے پہ گورے پہ گورے پہ کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے نصد کوئی شہ نہیں ہے یہ قبائل کی زندگی حسب و نصب کی بنا کی اوپر تفریق یہ بالکل غیر اسلامی شے ہے اکرم تم عمد اللہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب العزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے حضور نے مسلسل اس اصول کی تبلیغ کی اور اس کے بعد کہا کہ جب مدینے میں آ کر حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے یہ خود فرما دیا کہ حکومت میرے خاندان کو رش کے اندر رہے گی اگر رسول اللہ یہ کر سکتے تھے تو میں کیوں نہیں رسول توڑ سکتا معذہ عزیزان من اس قسم کی حدیثوں کو صحیح ماننے سے یہ نتیجے نکلتے ہیں اور اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی حدیثیں بنائی کیوں گئی تھیں اس لیے تاکہ اصول توڑنے والوں کو ایک سند مل جائے اس بات کی کہ معاذ اللہ ان کے رسول بھی یہ کیا کرتے تھے ان کے رسول یہ کرتے ہوں گے وہ رسول جسے خدا نے بھیجا تھا جس پر ہمارا ایمان ہے اس کی کبھیت یہ تھی اس کے جسم کے ایک ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا تو اپنے اصول سے زبان سے بھی ایک لفظ کبھی نہ کہتا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری عمر قرآن کریم کی اس تعلیم کو عام کرے تو انسان اور انسان کے اندر پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کوئی تمیز نہیں ہے اور اس کے بعد جب حکومت بانٹنے کا وقت آئے تو معاذ اللہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے خاندان کے اندر مخصوص رہے گی عزیز مان وہ تو رسول گرامی قدر ہے آج آپ کے ہاں کا کوئی ادنا سا حاکم اس قسم کی اوزہ پروری کرے اسے آپ دیکھیے کتنی گالیاں دیتے ہیں لیکن نہیں شرماتے کہ اپنے رسول کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں اور یہ ہیں اس قسم کی وہ حدیثیں کہ جب ان کا میں انکار کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہ قوم شکر گزار ہو کہ بہر حال ہمارے رسول کی ناموس اور عزت کو اس طرح سے بچایا گیا اس پر کفر امہاد کے فتوے صادر کرتے ہیں کہ تم نے رسول کی ناموز کو بچایا کیوں کمبخت کیا کرے کہ جس کا ایمان اور جس کی حمیت اس کی اجازت نہ دے کہ وہ اپنے رسول کی طرف اس قسم کی باتوں کو منصوب کرے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہو یہ ہے میرے بھائی دلیل میرے پاس اس بات کی کہ یہ حدیث میرے رسول کی نہیں ہو سکتی سوال یہ ہے ہمارے ہاں سو فیصد نہیں تو ننانوے فیصد قرآن شریف ناظرہ پڑھتے ہیں یعنی وہ صرف قرآن شریف کے الفاظ پڑھتے ہیں اس کے معنی نہیں جانتے کیا اس طرح قرآن شریف پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے سوال کرنے والے بالحال پڑھے لکھے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھ کے سوال پوچھا ہے نہ صاحب یقینی طور پر کیا کہ خام کے لیے ملحوظ ہو جاؤں میں کہ آس ہے نا میں اس بھائی سے پوچھتا یہ ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر میں کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے کہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کے ایک لفظ سے بھی معنی نہ جانتے ہیں ساری عمر میں کبھی کوئی کتاب معنی نہ جاننے کے باوجود پڑھنا تو ایک طرف ہے کیا کوئی ایسی کتاب بھی پڑھی ہے کہ جو ان کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ مشکل ہو وہ ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی استعداد کو بڑھائیں گے کتاب تو ہوتی وہ ہے جسے سمجھ کر پڑھا جائے جسے سمجھ کر نہ پڑھا جائے اسے آپ کتاب کہیں گے کس طرح سے اگر قرآن کریم کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے سمجھا جائے کہ اس کے الفاظ ہی دو لینے چاہیے تو پھر یہ کتاب کس طرح سے ہو جائے گی اور قرآن نے اسی لیے تو پہلے ہی سفر پہ کہا کتاب رہے کل کتابوں میں یہ کتاب ہے اور حالانکہ بظاہر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کتاب سے شروع میں یہ کہنا یہ کتاب ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس خدایہ علیم و کبیر نے اس بات کے لیے یہ چیز پہلے ہی کہہ دی تھی تجھے پتا تھا کہ اس کتاب کو سینے سے لگانے والے اسے کتاب نہیں سمجھیں گے کچھ اور سمجھیں گے اس نے کہا یہ کتاب ہے اور پوچھا پھر ان سے کہ کیا دنیا کی کسی اور کتاب کے ساتھ بھی تم یہ کرتے ہو دنیا کی کوئی قوم یہ کرتی ہے کبھی بھی یہ کچھ ہوتا ہے جب تم عام کتابوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو بلاخر اس کتاب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تو اس کے ساتھ تم انوکھا سے لوگ کرتے حالوں کے والے کل کتاب یہ بھی تو کتاب ہے میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ اس نے نقصان کیا پہنچایا آپ کریم زندگی کا ضابطۂ حیات اسے اس لیے دیا گیا تھا اسے سمجھا جائے سمجھا اس لیے جائے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے یہی اس کا مقصد یہی ہر کتاب کا مقصد ہوتا ہے اب اس کے بعد اس کتاب کے ساتھ کیا یہ کہ نہیں صاحب اسے سمجھا ہی نہیں اس کے الفاظ سمجھنے کے لیے نہیں ہیں صرف پڑھنے کے لیے دہرانے کے لیے ہیں اس سے ثواب ہوتا ہے سمجھ کی بات نہیں الفاظ کو دہرا دینا بات بڑی دور چلی جائے گی لیکن سیمنٹک اور تاریخ کے جاننے والے سٹوڈنٹس جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے میجک یا شہر یا جادو کہتے ہیں اس میں الفاظ کو دوہرایا جاتا ہے ان کا مفہوم کچھ نہیں ہوتا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ان الفاظ کو دہرانے سے ایک برکت حاصل ہوتی ہے ایک مقصد حاصل ہوتا ہے اسی قسم کے الفاظ سے تعویذ لکھے جاتے ہیں اور یہ بات سنی سنائی نہیں کہتا ہزار ہزارہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں برادرانیا جی املی کا تملی کا تلتی کا تین تین لائنوں میں لکھیے جس کے باندھ دیجئے اس کے بعد پانچ روپئے روز نکل آئیں گے مسلے کے نیچے پانچ نوٹ اب بات سمجھ میں آئی کہ اچھا ہوا ان دنوں کسی کو یہ پتا نہیں چل گیا کہ پانچ نوٹ نکلے اس لیے کہ ہر نوٹ کے اوپر نمبر ہوتا ہے اب اگر وہ پوچھ لیتے کہ یہ نمبروں والے نوٹ تم نے لیے کہاں سے تو, تو یا تو کسی کو چڑھائے یا وہ خود بنائے مرنا آئے کہاں سے تو اس میں تو بچت ہو گئی لیکن زندگی کا ایک حصہ یہ کچھ کرتے رہے قرآن کے الفاظ کو بھی اس طرح سے اس کے میجیکل میننگ اس کے سر کے الفاظ کا, کا مفہوم لیا گیا کمانٹک یعنی الفاظ کا مفہوم نہیں کوئی الفاظ کے اندر کوئی چھپی ہوئی قوت تاثیر یا برکت نتیجہ یہ کہ یہ زندگی کا زندگی بخش زاد کا حیات جو دیا گیا تھا اس لیے کہ تمہاری زندگی کی راہیں منور اور روشن ہوتی چلی جائیں ان الفاظ کو جادو کی طرح دوہرا دینے سے جتنی راہیں خالی عقل کی روح سے روشن ہونی تھی ان کے بھی یہ گل ہو گئے میرے عزیز قرآن کریم کو اس طرح سے اس کے الفاظ دوہرات رہنے سے اس کی جو بنیادی خصوصیت کتاب ہونے کی وہ گم ہو جاتی ہے اس نے تو کہا یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑی واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے بڑا ہی آسان بنایا ہے یہ سمجھنے کی چیز تھی یہ عربی زبان کی کتاب تھی اسے کتاب سمجھیے اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیے اس کے الفاظ نہ دوہراتے رہیے کہ یہ میجک ایج میں آپ پہنچ جائیں گے اس فکر اور عقل اور علم کی دنیا میں آپ نہیں رہیں گے